منی اب دن فہو امتہلا نقصانی مہو وا يرجع بھی نقصانی صورت مسئلہ یہ مولانا بھائی دیکھو آپ نے پڑھا ہے اگر کوئی شخص کوئی چیز خریدے اور اس نے اسے کسی عیب کا پتا چلے جو بائے کے پاس سے آیا ہے تو شریعت نے اسے اختیار دیا ہے کہ وہ اس چیز کو کیا کر سکتا ہے واپس واپس کر سکتا ہے واپس کر سکتا ہے تو اب بھائی ایک آدمی ہے اس نے دوسرے سے کوئی غلام خریدا اور غلام اس کے پاس آ کر مر گیا غلام کیا ہوا اس کے پاس آیا چند دن بعد وہ غلام مر گیا فوت ہو گیا مرنے کے بعد اس کو عیب کا پتہ چلا یہ والا نا عیب کا پہلے پتہ لگ گیا لیکن اب واپس کرنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ میں لے کر جاؤں اس کو واپس کروں اس میں وہ غلام مر گیا تو غلام میں عیب کا پتہ چلا اور عیب کے بعد وہ فورن مر گیا یا مرنے کے بعد کیا ہوا کسی ایپ کا پتہ چلا بھئی اب کیا کریں گے بھئی کیا رجوع بن نقصان کر سکتا ہے یا نہیں بھئی غلام تو واپس ہو نہیں سکتا غلام تو ختم ہوا مولانا حالانکہ مسئلہ تو یہ تھا کہ مبیا واپس کرے اور اپنے پیسے لے لے لیکن اب تو غلام مر گیا تو کیا اب رجوع بن نقصان کر سکتا ہے یا نہیں وہ کہا کرام فرماتے ہیں بھئی کہ وہ روجو بن نقصان کر سکتا ہے رجو بن نقصان کرے گا جائے گا بھائی کہ تم نے والا غلام فروخت کیا تھا بھائی اس کے تو, تو اب پھر بھائی رجوع بن نقصان کیسے کرے گا بھائی کیا طریقہ میں نے بتلایا تھا مثلا اس مثلاً غلام اس کو بیچا تھا ایک لاکھ میں بھائی ایک لاکھ میں اور اس غلام کے اندر عیب کا پتہ لگ گیا اب کیا کریں گے مرنے کے بعد رجوع بن نقصان کیسے کیا جائے گا میں نے صورت بتلائی تھی तार, तार, तार। بھائی یہ جو ایک لاکھ روپے میں خریدا یہ ایک لاکھ قیمت ہے یا سمن ہے تو سمن ہے اب جا کر تاجروں کے ہاں پتہ کریں گے اس طرح کا غلام ہو تو اس کی کیا قیمت ہوتی ہے تاج انہوں نے بتایا بھائی اس طرح کا غلام تو پچاس ہزار کا ہوتا ہے کتنے کا ہوتا ہے پھر اس عیب کا بھائی اگر یہ پچاس ہزار والے غلام میں یہ والا عیب آ جائے تو وہ کتنے کا ہوتا ہے انہوں نے بتایا پھر تو یہ کتنے کا ہو جاتا ہے چالیس ہزار کا ہو جاتا ہے بھائی تو کتنا فرق پڑا مالا نام بھائی بیس فیصد فرق پڑ گیا یعنی پچاس میں سے دس حصے ہیں تو سو میں سے کتنے ہوں گے بیس ہو جائیں گے بھائی تو بیس فیصد فرق پڑ گیا معلوم ہوا بیس فیصد اب وہ اس سے واپس لے لیتا اور جو بھی نقصان کتنے کے ساتھ کرے گا بیس فیصد تو ایک لاکھ میں سے کتنے واپس لے لے گا اس سے بھائی بیس ہزار واپس لے لے گا سورج سمجھ میں آ رہی ہے بھائی اچھا سمجھ ہے تو رجوع بن نقصان کرے گا اگرچہ غلام مر چکا ہے پھر بھی رجوع بن نقصان کر رہا ہے کیوں, کیوں کہ غلام کی غلام کے مرنے میں کوئی اس کا دخل تھا اس کا کوئی دخل کوئی خریدنے والے کا کوئی دخل نہیں تھا بھائی اگر اس کا دخل ہوتا تو پھر تو رجوع بن نقصان کی ہم اجازت بھی مثلا دیکھو ایک آدمی ہے وہ اپنا غلام وہ غلام خرید کر لایا اور غلام کو اس نے خود ہی قتل کر دیا اب وہ بھی غلام مرا ہے ملانا لیکن اب بتاؤ بھائی مشتری کے افیل کا دخل ہے یا نہیں اس کے مرنے میں دخل ہے مشتری نے تو مارا ہے اس کو لہذا لہٰذا جو بھی نقصان نہیں کر سکتا لیکن پہلی صورت میں وہ خود مرا تھا تو مشتری کے فیل کا کوئی دخل تھا نہیں تھا تو وہاں ہم نے کیا حکم لگایا مسئلہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا بھائی خاموش نہ بیٹھا کریں جواب دیا کریں مجھے پتا چلے مسئلہ سمجھ میں آیا یا نہیں بھائی اب مجھے بتائیے مولانا اگر کوئی شخص اپنے غلام کو غلام آ کر مر گیا تو اب اس غلام کے مرنے میں کوئی اس کا دخل ہے جب دخل نہیں ہے بعد میں آپ کا پتا چلا تو رجوع بھی نقصان کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا کر سکتا ہے اور اگر اس نے اس کو خود قتل کیا مشتری نے تو آپ اس کے فیل کا کیا آ گیا دخل آ گیا لہذا اب رجوع بن نقصان تیسری صورت مالانا ایک آدمی غلام کو خرید کر لایا اور خریدنے کے بعد اس نے اسے آزاد کر دیا کیا, کیا؟ آزاد کر دیا غلام کو جاؤ میری طرف سے تم آزاد ہو آزاد کرنے کے بعد اس میں کسی ایپ کا اس کو پتا چلا بھئی اب آپ بتائیے رجوع بن نقصان کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا نہیں کر جیوں رجو بن نقصان آپ نے کہا نہیں کر سکتا کیوں نہیں کر سکتا یہ اس کے فیل کا دخل آ رہے ہیں والا نا کیا رہا ہے لیکن یاد رکھو ابھی مسئلہ پڑھیں گے کہ رجوع بن نقصان کر سکتا ہے بلکہ یہاں دو سورتیں بنتی ہیں مولانا اس نے آزاد ویسے ہی کر دیا یا اس کو کہا بدل لے کر آؤ میں تجھے آزاد کرتا ہوں لیکن جاؤ ایک لاکھ روپیہ لا کر مجھے دو تم آزاد ہو جاؤ تو ایک صورت ہے مفت میں آزاد کرتا ہے ایک کیا کرتا ہے اس سے بدلے میں پیسے لیتا ہے بھئی پیسے لے کر آؤ اتنے بھئی تو دونوں مسلوں میں فرق ہو جائے گا مولانا اگر مفت آزاد کیا تو اس صورت کے اندر وہ رجوع بن نقصان کر سکتا ہے اگر پیسوں کے بدلے آزاد کیا ہے تو پھر رجوع بن نقصان نہیں ہے بھائی, بھائی کیوں ابھی آپ نے ہمیں ضابطہ بتایا تھا کہ اگر مشتری کے اپنے فیل کا دخل ہو تو پھر وہ رجوع بن نقصان جیسے قتل کرتا تھا تو اس کا اپنا فیل تھا لہذا رجوع بن نقصان نہیں کر سکتا تھا اور یہاں پر بھی جب آزاد کیا تو مشتری کے فیل کا دخل ہے یعنی خود بخود آزاد ہو گیا مشتری نے آزاد کیا ہے نے آزاد کیا ہے تو اس کے فیل کا دخل آ گیا پھر وہ جو بھی نقصان کیسے کر سکتا ہے تو جواب یہ مانا کہ یہ جو اعتاق ہے ہم یہاں یوں کہیں گے کہ یہ موت کی طرح ہے کس کی طرح ہے موت کی طرح ہے بغیر پیسوں کے آزاد کیا یہ موت ہی کی طرح ہے بھئی موت کی طرح کیسے ہے اس میں تو بندہ ختم ہو جاتا تھا اس میں آزاد ہے کہتے ہیں بھئی جیسے موت سے ملکیت ختم ہو جاتی تھی غلام مرا تو اب آپ ملکیت آپ کی ہے یا ختم ہو گیا مالانا ملکیت ختم ہو گئی غلام کے مرتے ملکیت کیا ہو گئی ختم بھائی اب تو انسان ہی نہیں غلام ہی نہیں رہا ملکیت کون سی تو جیسے موت سے ملکیت ختم ہو جاتی ہے کسی چیز میں اسی طرح جب اس کو آزاد کر دیا تو اس میں بھی ملکیت کیا ہو گئی تو یہ آزاد بغیر مال کے جو مفت آزاد کرنا ہے یہ موت کی طرح ہے یعنی جیسے موت سے ملکیت ختم ہو جاتی ہے اس سے بھی ملکیت کیا ہو جاتی ہے جب غلام کو آزاد کر دیا اب آپ کی ملکیت اس میں ہے اب آپ کی ملکیت نہیں وہ آزاد ہو گیا نا ایک دفعہ آزاد کر دو پھر کبھی وہ آزادی واپس نہیں ہو سکتی مولانا کوئی صورت نہیں آ. ایک دفعہ آزادی اس کو مل گئی اب وہ آزادی آپ فسخ کرنا چاہتے ہیں نہیں بھائی نہیں آزادی میں کبھی بھی فسخ نہیں آ سکتا تو یہ بھی سمجھیں گے مولانا کہ گویا یہ موت کی طرح اور موت کی طرح کس لحاظ سے ہے میں نے کیا بتلایا ملکیت ختم ہو گئی جیسے موت مرتے کیا ہو جاتی ہے ملکیت ختم یہاں بھی ملکیت ختم ہو گئی لہذا یہ موت کی طرح ہوا اور موت کے اندر تو کیا کرتا تھا روزوبین نقصان کرتا تھا تو یہاں بھی کیا کرے گا نقصان کرے گا اسی طرح ایک آدمی ہے وہ کوئی کھانے کی چیز لے کر آیا کھانے کی چیز لانے کے بعد اس نے اسے کھا لیا چاہے سارا کھایا چاہے تھوڑا کھایا کھا لیا کھانے کے بعد اس کو اس میں ایب کا پتا چلا مانا تو کیا رجو بن نقصان کر سکتا ہے یا رجوع بن نقصان نہیں کر سکتا جی کہتے نہیں بھائی رجو بن نقصان نہیں کر سکتا رجو بن نقصان نہیں کر سکتا کیوں نہیں کر سکتا کہتے ہیں اس لیے کہ کھانے سے اس کا مقصود اس نے حاصل کر لیا اس نے بھی کس لیے خریدا تھا کھانے کے مرد لیے مقصود ہی اس میں کھانا تھا اس کا اور مقصود اس نے حاصل کر لیا ہے اس کو کھا لیا ہے لہذا اب رجوع بن نقصان بھائی جس چیز کو جس مقصد کے لیے خریدا تھا جب وہ مقصد ہی اسے پورا کر لیا اب کس چیز کا رجوع بن نقصان کرتے ہو صورت سمجھ میں آ گئے بھائی وہ منیش ترا بدن اور جس نے کسی غلام کو خریدا پھر بس اس کو کیا کر دیا آزاد کر دیا او ماتا یا مر گیا اس کے پاس بھائی مشتری کے پاس وہ مر گیا دیکھا دونوں کو اکٹھا ایک ہی حکم ہے آزاد کرنے کا بھی وہی حکم ہے جو موت کا ہے تو کہتے ہیں اس نے اسے آزاد کر دیا یا اس کے پاس مر گیا پھر یہ مشتری مطلع ہوا کسی عیب پر رج نقصان ہی تو یہ کیا کرے گا نقصان کے ساتھ رجوع کرے گا عیب کے نقصان کے ساتھ فعین خطل مشتری لابدہ اور اگر یہ دوسری صورت آ گئی بس اگر قتل کر دیا مشترین نے غلام کو اوقان تعمن یا وہ خریدی ہوئی چیز کیا تھی کھانا تھا کام تھا فا کالا ہو بھائی تو مشتری نے کیا کیا اسے کھا لیا میں نے بتلایا چاہے کل کھائے یا تھوڑا کھائے سارا کھائے یا تھوڑا کھائے اس لیے کہ تمام شہ واحد شمار ہوتی ہے ساری بھائی تھوڑی بھی کھا لی تو بس کھا لی گویا تو اس نے اسے سارا کھا لیا تھوڑا مطلع ہوا رجوع نہیں کرے گا بائے پر بش ان کسی چیز کے ساتھ بھی ابھی حنیفترحمہ اللہ امام حنیفہ رحم اللہ کے قول میں ان کے نزدیک کسی چیز کے ساتھ بھی رجوع نہیں کرے گا بھائی وقال جی تسنیا کا صیغہ ہے اور صاحب فرماتے ہیں بی نقصان العیب کے رجوع کرے گا ایب کے نقصان کے ساتھ بھائی عیب کے نقصان کے ساتھ کیا کرے گا سمجھ میں آیا بھائی نیچے لکھا ہوا ہے مولانا الخلاف انما ہوا فل اک لا غیرو اختلاف کس کے اندر ہے مولانا صرف کھانے کے مسئلے میں اختلاف ہے قتل عبد کے اندر تو دونوں کا یہ اتفاق ہے مولانا صاحبین کا بھی اور امام صاحب کا بھی جیسے غلام کو قتل کرے تو رجوع میں نقصان کر سکتا ہے نہیں کر سکتا صاحبین بھی فرماتے ہیں غلام کو قتل کیا ہے تو اپنا فی اتنے فیل کا دخل آ لہذا رجوع بھی نقصان ہاں کھانے کے مسئلے میں امام صاحب نے فرمایا تھا رجوع نہیں کر سکتا صاحبین فرماتے ہیں رجوع کر سکتا ہے سمجھ میں آیا بھائی جی اور صاحب کے قول پر بھی فتوا ہے ہمارا نام با ابن مشتری تم دیکھو بھائی یہ تفصیلی مسئلہ تو غور سے سمجھ لو اسے بھائی بھائی میں نے آپ کو ایک موبائل فروخت کیا آپ نے اس موبائل کو پھر آگے فروخت کر دیا تو وہ جو مشتری ثانی تھا بھائی میں ہوا بائے اول پہلے میں نے بیچا پھر کس نے بیچا آگے آپ نے آگے بیچا تو آپ کون ہوئے بائے ثانی ہوئے جی اور وہ جو آگے خریدار ہے وہ مشتری ہے مولانا لیکن دیکھا جائے تو مشتری آپ بھی ہیں کیونکہ آپ نے بھی مجھ سے خریدا تھا تو آپ مشتری اول ہیں اور وہ مشتری ثانی تو میں صرف بائیں اول ہوں میں کیا ہوں اور وہ جو تیسرا ہے وہ صرف مشتری ثانی ہے جبکہ کہ آپ بھائی جنہوں نے مجھ سے خریدا ہے اور آگے بیچا ہے آپ مشتری اول بھی ہیں اور بائیں ثانی بھی ہیں سورج سمجھ میں آ رہی ہے آپ اس شخص کے پاس جو مشتری ثانی تھا اس کو اس موبائل میں کسی ایپ کا پتہ چلا یہ خرابی ہے اس کے اندر بھائی اس نے وہ موبائل آپ کو واپس کر دیا یعنی بائیں ثانی کو کیا کر دیا وہ واپس کر دیا تو کیا اب یہ باعثانی اس کو بائے اول کو واپس کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا کیونکہ یہ عیب تو کہاں سے آیا دراصل با اول سے ہی چلا ہے تو کیا وہ اس عیب کی وجہ سے اب باع اول کو واپس کر سکتا ہے یا واپس نہیں کر سکتا اس سے پہلے ایک اور چیز سمجھ لو بھائی یاد رکھو آپ کو شریعت نے خیال دیا ہے کہ آپ کوئی چیز خریدتے ہیں اور پتہ چلتا ہے اس میں کوئی عیب ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں واپس کر سکتے ہیں لیکن اس واپس کرنے کے اندر میں نے بتایا بائی کی رضامندی یا قاضی کا فیصلہ ضروری ہے قاضی لیکن اگر آپ نے ایک چیز کو آگے بیچ دیا مولانا بیچ دیا تو اب آپ اس کو واپس نہیں کر سکتے کیا کیا آگے بیچ دیا تو اب آپ واپس نہیں کر سکتے کیونکہ آپ اب اس چیز کے ساتھ غیر کا حق وابستہ ہو گیا اب اس کا مالک کون بن چکا ہے وہ مشتری سانی بن چکا ہے تو غیر کا حق کیا ہو چکا اس کے ساتھ وابستہ وابستہ ہو گیا تو گویا آپ مبیعے کو روکنے والے بن گئے بھائی شریعت نے تو آپ کو اختیار دیا تھا کہ ایپ کی وجہ سے کیا کر دو واپس کر دو لیکن جب آپ نے آگے بیچ دیا تو غیر کا حق کیا ہوا اس چیز کے ساتھ وابستہ ہو گیا غیر کا حق ہو گیا اس سے بھائی غیر سا مالک بن گیا تو گویا آپ خود اس چیز کو روکنے والے ہیں اپنے پاس آپ حابث بن گئے سمجھ میں آیا بھائی واپس اب نہیں کر سکتے تو رکاوٹ کس نے ڈالی واپسی کے اندر بھائی اس بائے اول نے ڈالی ہے یا آپ نے ڈالی ہے بھائی مشتری نے مشتری اول نے ڈالی ہے بھائی سورج سمجھ میں آ تو جب چیز کو آگے بیچ دے تو پھر اس کو واپس نہیں کر سکتا واپس نہیں کر سکتا اسی طرح میں نے ابھی جو صورت بنائی تھی میں نے موبائل آپ کو بیچا آپ نے موبائل آگے بیچ دیا تو میں ہوا بائے اول وہ جو آخری آدمی ہے وہ ہوا مشتری ثانی اور درمیان والا شخص جو ہے وہ بائے بائ ثانی بھی ہے اور مشتری اول بھی ہے اب وہ جو بائے مشتری ثانی تھا اس نے وہ چیز آپ کو واپس کر دی تو کیا آپ مجھے واپس کر سکتے ہیں یا مجھے واپس نہیں کر سکتے یعنی بائے اول کو واپس کر سکتے ہیں یا واپس تو اس میں یاد رکھو وہ جو مشتری ثانی مشتری اول کو چیز واپس کر رہا ہے اس میں دو صورتیں ہیں یا تو اس مشتری ثانی نے اپنی رضامندی سے ہی وہ مشتری اول نے مشتری اول آپ ہیں بھائی آپ نے اپنی مرضی سے کیا کیا اس چیز کو واپس لے لیا تو اب آپ مجھے واپس نہیں کر سکتے اور اگر قاضی کے فیصلے کے ذریعے واپس ہوئی ہے چیز آپ کو تو اب آپ مجھے بھی کیا کر سکتے ہیں واپس صورت <تمشار Heroes> سمجھ میں آئی میں نے چیز بیچی آمر کو آمر نے چیز آگے بیچی کس کو <skiing> بکر کو اب بکر کے پاس چیز میں ایپ کا پتہ چلا اور یہ ایپ چلا ہے بائے اول سے تو بکر وہ چیز کس کو واپس کرتا ہے آمر کو اگر آمر کو واپس کرتا ہے امر کی رضامندی سے بکر نے آ کر امر سے کہا بھائی اس چیز کے اندر ایپ ہے اس موبائل میں ایپ ہے اس کو واپس لو امر نے کہا لاؤ بھائی دے دو اپنی رضامندی سے چیز واپس کر لی بھائی جب رضامندی سے واپس چیز لی ہے تو اب مجھے واپس نہیں کر سکتا یعنی بائی اول کو واپس ایم. لیکن اگر قاضی نے فیصلہ کیا تھا بھائی اس نے بکر چیز لایا عمر سے کہا بھائی یہ اپنا موبائل لو اس کے اندر ایب ہے عمر کہتا ہے نہیں بھائی یہ ایب میرے پاس سے نہیں آیا میں واپس نہیں لوں گا وہ فوراً قاضی کے پاس چلا گیا دو گواہ پیش کر دیے بھائی قاضی نے فیصلہ کر دیا بے فص کر دی تو لہذا اب چیز واپس ہوئی ہے عمر کو لیکن اس کی رضا سے یا قاضی کے فیصلے سے قاضی کے فیصلے سے جب قاضی کے فیصلے سے واپس ہوئی ہے تو اب یہ کیا کر سکتا ہے مجھے بھی وہ چیز واپس کر سکتا ہے سورج سمجھ میں آ گئی یہ کیا وجہ ہے؟ اپنی رضامندی سے لیتا ہے تو واپس نہیں کر سکتا کاضی کے فیصلے سے واپس ہوئی ہے تو اب کیا کر سکتا ہے واپس <laughs> وجہ یہ مالانا وجہ یہ کہ قاضی جب کوئی فیصلہ کرتا ہے تو وہ سب کے حق میں اسی طرح شمار ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کیونکہ قاضی کو ولایت عام سارے لوگوں پر ولایت حاصل ہے مولانا بادشاہ کی طرف سے وہ مقرر ہے اللہ کا حکم ہے بھائی قاضی مقرر ہونا چاہیے تو لہٰذا اب اس کو سب وہ سب کے فیصلے کر رہا ہے بھائی سب پر اگر اس کا فیصلہ نافذ نہیں تو قاضی بننے کا کو کوئی فائدہ ہوا سب تو سب پر اس کو ولایت حاصل ہوتی ہے بھائی سب پر اس کا فیصلہ نافذ ہوتا ہے اب مجھ سے موبائل کس نے خریدا تھا عمر نے عمر سے آگے کس نے نے نے سے کس خریدا تھا بکر نے. اب بکر بکر اب گیا گیا قاضی بکر پہلے گیا عمر کے پاس عمر نے کہا میرے پاس میں نے کوئی آیا والی چیز نہیں فروخت کی میں نے تمہیں ٹھیک موبائل فروخت کیا تھا وہ قاضی کے پاس چلا گیا قاضی نے بلوا لیا دوسرے کو بھئی بھئی. اور بکر سے کہا بھائی تمہارا دعوی یہ ہے کہ ایپ کہاں سے آیا ہے آمر کے پاس سے تمہارے بھائی میری بات تو وہ نہیں کرے گا بکر بکر تو صرف اپنے بھائی کی بات کرے گا بکر کو کہتا ہے بھائی تم کہتے ہو تمہارے پاس یہ ایپ کس کی طرف سے آیا ہے آمر کے پاس سے لو بھائی دو گواہ پیش کرو اس نے دو گواہ پیش کر دیے دو گواہ قاضی کہے گا بھائی میں آمر اور بکر کے درمیان جو بے ہے اس کو پسک کرتا ہوں چیز واپس کس کو دے دو امر کو دے دو اور عمر اس کے سمن اس کو کیا کر دے واپس کر دے تو قاضی نے اس بیع ثانی کو فسخ کر دیا کیا کر دیا بیع ثانی کو فسخ کر دیا تو یہ مسئلہ یوں ہو گیا جیسے اگلی بیع ہوئی ہی نہیں جب اگلی بیع آپ نے کی ہی نہیں چیز اب کس کے پاس ہے مشتری اول کے پاس ہے عمر کے پاس ہے اور عمر نے اس چیز کو آگے بیچا ہے اب آپ بتائیے مجھے بھائی وہ فیصلہ وہ بے جو تھی اس بیگ کو تو قاضی نے کیا کر دیا کر دیا وہ گویا ہوئی نہیں تو اب اس نے آگے چیز کو بیچا ہے یوں سمجھیں گے گویا آگے چیز کو بیچا یہ اور جب چیز کو آگے نہیں بیچا اس کو عیب کا پتہ لگے یہ چیز واپس کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا بائیک کو کر سکتا ہے مولانا کیا ہے اس نے یوں سمجھیں گے میرے سے موبائل لیا ہے اب اس نے آگے نہیں بیچا اس کو خود اس کے اندر ایپ کا پتہ لگ گیا اور اس ایپ کی وجہ سے اب مجھے واپس کرنا چاہتا ہے تو کیا کر سکتا ہے واپس کر سکتا ہے صورت سمجھ میں آ گئے تو اگلی بی گویا ہے ہی نہیں فص ہو گئی ختم ہو گئی والا ہاں اگر اگلی بی موجود ہوتی تو یہ مجھے چیز واپس کر سکتا تھا ابھی میں نے مسئلہ بتلایا تھا تھوڑی دیر پہلے آپ کو کہ جب مشتری چیز آگے فروخت کر دے تو اس کا خیار عیب کیا ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے مولانا وہ خود رکاوٹ بن گیا مبیعی کی واپسی میں اب تو اس نے آگے کسی کو بیچ دیا واپس کہاں سے کرے گا بھائی لہذا جب مشتری چیز کو آگے بیچ دے تو چیز واپس نہیں نہیں کر سکتا صورت سمجھ میں آئی اور ابھی جب قاضی نے فیصلہ کر دیا اگلی بے ختم ہوئی تو اس نے آگے چیز کو بیچا ہے نہیں بیچا جب چیز کو بیچا ہی نہیں ہے کیا کر سکتا مجھے واپس کر سکتا ہے لیکن اگر اس نے اپنی رضامندی سے وہ چیز واپس لی مشتری سے نے مجھ سے موبائل خرید کر کس کو بیچا تھا بکر کو بکر لایا لو بھائی آمر اس کے اندر عیب ہے واپس لو بھائی آمر نے کہا لاؤ بھائی دے دو یہ لو اپنے پیسے لے جاؤ بھائی اب اس نے کیا کیا مالانا اپنی رضامندی سے اس سے چیز واپس لی ہے تو مولانا یاد رکھو اس کا جو فیصلہ ہے عمر کا اور بکر کا کیا ان کی اپنی ذات تک ہے یا ان کو بھی ساروں پر فیصلہ کرنے کا اختیار ہے ان کو صرف اپنی ذات پر ولایت ہے ہر ایک پر ولایت حاصل تو یہ اپنے درمیان جو بے کر رہے ہیں مولانا اپنے طور پر تو یہ اس کو فسخ کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں فسخ کر رہے ہیں لیکن باقی لوگوں کے حق میں یوں شمار ہوگا ایک جیسے گویا ایک نئی بہ ہو رہی ہے باقی لوگوں کے حق میں کیا شمار ہوگا ایک نئی بہ ہو رہی ہے بھائی سورج سمجھ میں آ رہی ہے بکر نے کیا کیا تھا موبائل خریدا تھا اب اس کو کیا کر رہا ہے واپس کر رہا ہے وہ اس کو دے گا موبائل اور یہ اس کو اس کے پیسے دے دے گا یہ دونوں تو آپس میں کہتے ہیں یہ ہم کیا کر رہے ہیں بے کر رہے ہیں یا فسخ کر رہے ہیں یہ <سلام> <سلام> تو آپس میں ان کو اپنی ذات سے ولایت ہے ان کے حق میں تو یہ فسخ ہی ہے یہ کر بھی کیا رہے ہیں بے کو فسخ لیکن باقی لوگوں کے اعتبار سے جتنے بھی ہیں ان پر تو ان کا فیصلہ نافذ نہیں ان کے ان کو ولایت ان پر حاصل تو اب میں دیکھ رہا ہوں میں تیسرا ہوں اور جتنے بھی لوگ ہیں ان کے حق میں یہ بے جدید ہو رہی ہے کیونکہ دیکھو بکر کیا دے گا موبائل اور یہ عامر اس کو کیا دے گا سمن دے گا پیسے دے گا اور دیکھو دونوں طرف سے ایوز آ گیا ایک طرف سے سمن آ گئے ایک طرف سے مبیاح آ گیا تو جب بھی ایسی صورت پائی جائے اس کو کیا سمجھا جاتا ہے بہ تو ہم یوں سمجھیں گے یہ ایک بہ ہو رہی ہے ایک بہ وہ ہوئی تھی جب عامر نے کس کو بیچا تھا بکر کو وہ چیز بیچتی تھی اور اب یہ دوسری بہ ہے بکر واپس کس کو بیچ رہا ہے ہمر کو ہم یوں سمجھیں گے وہ دونوں کہہ رہے ہیں یہ فسخ ہے لیکن ہم کہتے ہیں یہ فصق ہاں کاضی نے جب فسخ کیا تھا قاضی کو سب پہ بھی لایا تھا تو سب کے لیے گویا یہ بہ کیا ہو گئی فسخ. فسخ لیکن جب یہ خود آپس میں اپنی رضامندی سے چیز واپس کر رہا ہے تو اب اس کو فسخ شمار نی, نہیں نی, کیا جائے بلکہ کیا سمجھا جائے گا نی, نی, نی. ایک نئی بہ ہو رہی ہے مولانا تو یہ ایک نئی بہ ہو گئی لہذا آپ یہ عمر اس موبائل کو اس چیز کو مجھے واپس نہیں بیدن بیدن کیوں نہیں کر سکتا واپس <مستنس> کیونکہ آپ نے پڑھا تھا ضابطہ کیا پڑھا تھا بھائی مشتری جب ایک چیز کو آگے بیچ دیتا تھا اس کو واپسی کا اختیار ہوتا تھا جب ایک دفعہ بیچنے پر اختیار نہیں ہوتا تھا یہاں تو چیز آگے دو دفعہ بک چکی ہے ایک دفعہ امر نے کس کو بیچی بکر کو اور دوبارہ بکر نے پھر کس کو بیچی امر کو تو یہاں تو دو پہ آ گئی یہاں تو بطریق اولا کیا ہے چیز واپس تو ایک دفعہ چیز آگے بکتی تھی تو اس کا خیال عیب کیا ہو جاتا تھا ختم ہو جاتا تھا تو یہاں پر تو کتنی دفعہ چیز بکی مسئلہ سمجھ میں آیا اچھی طرح دوبارہ سن لو بھائی اب مختصر لفظوں میں ایک شخص نے دوسرے سے ایک چیز خریدی اور پھر اسے کیا کر دیا آگے بیچ دیا پھر اس مشتریہ ثانی نے وہ چیز مشتری اول کو ایپ کی وجہ سے واپس کی اب اس واپسی کی دو صورتیں ہیں یا تو مشتری اول کی رضامندی سے واپس کر دی ہوگی یا قاضی کے فیصلے سے اگر قاضی کے فیصلے سے چیز واپس ہوئی ہے تو گویا یہ بے ثانی ہوئی نہیں اسی کو قاضی نے فسخ کر دیا ہے مولانا تو لہٰذا اب اس کو اختیار ہے کہ یہ اس مبیعے کو واپس کر سکتا ہے کسے بائے اول کو لیکن اگر بھائی وہ چیز مشتری اول نے اپنی رضامندی سے واپس لی ہے تو پھر اس کو ہم کیا سمجھیں گے کہ یہ فسخ نہیں ہوا بلکہ بے ثانی ہوئی ہے تو دو پے آگئیں گئی لہٰذا آپ یہ اس کو واپس نہیں کر سکتا چلیے بس مولانا خاضہ المرام اللہ علیہ حقیقت